صحمۃ الحمۃ اللہ و رحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سہن شاہر البۃ البادشہ باقی تمام عرصہ برادر خان المین صاحب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے درس کتاب دعوت شریف سکن البادشہ میں سے درس نمبر ایک سو ستر اور اس وقت ہمارے سلسلہ دس اوراد اشرم سے تو اوراد اشرہ کا درس نمبر انیس تو اس طرح آج کا ایک سو ستر ابل انیس کے سرب میں آج کا دس اولوں کو پیش کر رہا ہوں میں سے آیا شہید اللہ اور اس سے متعلق دعا کے بعد یہ قرآن مبارک آئے تھے یہ آیت سرح عالمان کی آیت نمبر چھبیس ہے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 كل ان نگ شدیر یہاں تک جو ہے آگے دوسرا یا چل رہا ہے فی الحال اسی مبارک نمبر 26 ہے فلحال عمران جو کہ اس مبارک دعا کا اولاد عشرے کا حصہ ہیں اس مبارک دعا کے مختلف کلمات کے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 اے اللہ اس کا الملک اس کی دوسری صفت ہے کل قید علامہ اللہ مالکھل ملک ہاں جی مالک الملک جو ہے مالک الملک دلاؤ ملک یم لیکو دونوں کا مادہ ملکن ملکن ملکن یہ سب اس کے مزدار ہے اس کے معنی مالک ہونا ہے جی مالک یملیک ملکن ملکن ملکن تینوں مزدار استعمال ہوتی ہیں اس کا معنی ہے قبضے میں لینا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 دنیاوی سطح بھی جس کے کہنا چاہیں کہہ ہے مانوی سطح پر بھی روحانی سطح پر جس کو ولاد کے عظیم مقامات پر جس کو نوبت دینا چاہیں جس کو رسالت دینا چاہیں کو رسالت دے دیا جس کو امامت دینا چاہیں امامت دینے چاہ، جس کو سب دینا چاہیں کو سب دے دیا ہے جس کو بادشاہ بنانے حاکم بنانے تو رتبہ والا تو اس دو تو رتبہ ہے تو مدد کرتا ہے، تو کسی کے نظام کو کو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 اللہ کی یہ دینا لینا چھیننا یہ بندوں کے اپنے اندر کی صلاحیت کی بنیاد پر ہے جو اپنے اندر جو ہے اچھی صلاحیتیں پیدا کریں گے اور اس کے لیتا کو دعو کریں گے اس کو وہ اچھی چیزیں اس کا کر لیتا جو اپنے اندر جو ہے پیدا کریں گے جو اپنے اندر انحراف ٹیڑھا پن پیدا کریں گے جو خود کو فسق کو فجور کی طرف لے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو اپنی یہ امانتیں چھین لیتا ہے چونکہ اللہ نے اپنے بندوں کو سنبھالنا ہے اپنے بندوں کو ہاں جی ہمیشہ کے لیے مشکل میں نہیں رہنا ہے تو جب تک بندہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے اللہ اسے کوئی حکومت نہیں ہے لیکن جب وہ ٹیڑا میڑا ہونے لگتا ہے تو پھر اللہ تھوڑی دیر محلت دے دیتا ہے لیکن اگر وہ ہاتھ سے بڑھ جائیں شین لیتا ہے جس سے پھرون ہاتھ سے بڑھ گیا نیست تو نابود کر دے دلیل کے اندر تجلنت شاخ دلیل دے جس کو چائے نے خدائی دعویٰ کیا